نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن مہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل حابہی و بارکی و بارک اسلیم و صلی علی اسلام علیکم خواتین و جات آپ کے پسندیدہ پروگرام اسٹار چاہت کی آخری. آخری ممکن آخری کے ساتھ ایک بار. ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جلید اکوان حاضر اکرمت ہے جمعہ الودا کا موقع ہے ناظرین اور آج جب میں جو میں کی نماز کے لیے نکل رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ پروردگار کا کتنا خاص کرم ہم تمام مسلمانوں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا کہ جس مہینے نزول قرآن ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا کہ جس مہینے میں روزوں کو فرض کیا گیا اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ ہمیں عطا کیا جس مہینے میں تراوی کو سنت موقع کے طور پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ اٹا کیا نازرین کہ جس مہینے کی راتوں میں ایک مسلمان اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو پکار کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ اٹا کیا کہ جس مہینے کا پہلا اشرا رحمت کا اشرا ہے کہ وہ مسلمان جو رحمت کو تلاش کرتا ہے یہ مہینہ اور یہ اشرا پکار پکار کر اس کو کہتا ہے کہ دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آ میں پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تیرے لیے رحمت کا سایہ ہوں میں تج پر رحمت برسانا چاہتا ہوں بس تو اپنے دامن کو پھیلا کر بیٹھ جا اور اللہ کے حضور حاضر ہو جا میری تمام رحمتیں تیرے لیے ہوں گی یہ وہ مہینہ ناظرین جس کا ایک اشرا مقفرت کا اشرا ہے جو پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے ارے میں آ تو گیا ہوں میں تمہارے درمیان موجود ہوں میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مہمان ہوں بس میرا تو کام یہ ہے کہ مہمان تو آ کر در اصل میزبان کا رسک کھاتا ہے لیکن میں وہ مہمان ہوں جو آ کر تمہارا رسک نہیں کھاؤں گا بلکہ تمہارے اوپر مقصد تقسیم کر کے چلا جاؤں گا میں وہ مہمان ہوں جو تمہاری عنایتیں وصول نہیں کروں گا بلکہ میں تم پر عنایت کر کر جاؤں گا ارے میں وہ مہمان ہوں جو تمہارا احسان اپنے اوپر نہیں رکھوں گا بلکہ تم پر احسان کر کر چلا جاؤں گا اس کے بعد ناظرین یہی رمضان ایک بار پھر پکارتا ہے کہ میں وہ مہمان ہوں جو نجات کا اشرا بھی اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہوں ارے تم گناہ کرتے ہو سیاہ کاریاں کرتے ہو بتکاریاں کرتے ہو لیکن اس کے بعد اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ میرے سدقے سے تم پر یہ کرم کرے گا کہ تمہیں جہنم کی آگ سے نجات ادا کر دے گا ارے میں تو وہ مہمان ہوں جو تمہارے گھروں پر آ کر تمہارے ہاتھوں میں جہنم سے نجات کے پروانے تقسیم کر کے چلا جاؤں گا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے کہ تمہیں کس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے اور جہنم سے نجات عطا کرتی ہے ناظرین؟ یہ رمضان یہ رمضان اب ہمارے درمیان سے مکمل طور پر بچھڑ رہا ہے وقت گزرتا رہا ساتیں گزرتی رہیں یہ روزے گزرتے رہے پہلا روزہ آیا دوسرا روزہ آیا پہلا آشرا گیا دوسرا آشرا گیا تیسرا آشرا آیا تیسرا آشرا بھی چلا گیا ناظرین اب انتیسواں روزہ ہمارے سامنے موجود ہے جمت الواح ہمارے سامنے موجود ہے اس کے بھی کچھ گھنٹے گزر چکے ہیں ناظرین اور بس چند ہی گھنٹے باقی ہیں یہ جمت الواحا بھی اب ہمارے میان سے نکل نکل جائے گا پتا نہیں ناظرین یہ زندگی وفا کرے کہ نہ کرے پتہ نہیں یہ سانسیں وفا کرے کہ نہ کرے پتہ نہیں ہمارے خون کے اندر وہ گرمی باقی رہے کہ نہ رہے پتہ نہیں ہماری زبان جو ہے وہ اگلے برس ذکر اللہ کر سکے کہ نہیں کر سکے ناظرین بہت سے لوگ فالص زدہ ہو کر جب ان کی زبان پر فالش گرتا ہے تو وہ تو سبحان اللہ تک نہیں کہہ سکتے پتا نہیں ہمارا دل ہمارا قلب ہمارا ساتھ دے کہ نہیں دے لیکن ایک بات تو طے ہے ناظرین کہ ابھی بھی یہ رمضان اپنی برکتیں اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے آئیے نظرین. بس جمت الوزا کی ان آخری آخری ساحتوں میں اپنے رب کے حضور اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہمارا رب ہم سے اس طرح سے راضی ہو جائے کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہو آج ان جاتی ویساوں میں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے ساتھ ہیں مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہیں عبدالحمید رانا صاحب آپ کے ساتھ ہیں ہمارا یہ پورا ایوان آپ کے ساتھ ہے پورا چوٹی بھی آپ کے ساتھ ہے دنیا کے تمام مسلمان مل کے ناظرین آج اس بات کا پرچار کریں اور پیغام دیں کہ ہمیں یہ جو جاتا و رمضان ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم نے اس رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے یہ رمضان جب ہم سے جدا ہو رہا ہے تو ہمارے دل کو کتنی تکلیف ہے کتنا درد ہے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سبقے کے ایک بار کی آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے بس ناظرین آخری آپ آخر لمحات ہیں جتنا ہو سکے اللہ تبارک کی رحمتوں کو سمیٹے جمعہ جمت الواع کے حوالے سے بالخصوص جمعہ کے حوالے سے یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو شخص شخص شب جمعہ یا جمعہ کے روز درود پاک کی کثرت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں اس کا شفیق اور گواہ بنوں گا اور پھر ناظرین جہاں جمعہ آتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں عام رمضان کے مقابلے میں جہاں ایک وقت یعنی دس دس لاکھ ایسے مسلمانوں کی بخشش کی جاتی ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے افطار کے قریب لیکن جمعہ کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی ایک ایک میں اللہ تعالیٰ دس۔ دکس ایسے لاکھ مسلمانوں کی بخشش کرتا ہے جن پر نم مکمل طور پر واجب ہو چکی ہوتی ہے برحال آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور میں اس ایوان میں آپ کی کالز کے ذریعے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ کس انداز سے ہم نے رمضان کو گزارا کیا ہم نے رمضان میں کھویا کیا ہم نے رمضان میں پایا اب رمضان کے درمیان سے جدا ہوا ہو کر جا رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا سوچتے ہیں ہمارے کیا جذبات ہیں ہمارے کیا احساسات ہیں کیا ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے یا ہماری زندگی اسی انداز سے ہے جس انداز سے گزرتی ہے تشریح تشریح تشریح فقی الاسر شیخ الحدیث. آپ کے ہمارے ہمس کے ہر دل عزیز محترم جناب مفتی بکر صدیق صاحب صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سنا نہ صرف پاکستان بلکہ بن الاقوامی سطح پر ماشاء اللہ آپ کی آواز کو مستند مانا جاتا ہے محترم جناب عبد الحمید رانا سوروردی صاحب وفی صاحب آپ کو رانا صاحب آپ کو دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں رانا صاحب نہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ رحمان رحیم پدم میں بلا لیجے لی یاد میں <سؤال> چلا <سؤال> <سؤال> خبر <Strade> میں بھی کہتا ہے کہ جان जान... خواتین جمت الوداع اسپیشل ٹرانسمیشن ممکنہ آخری ٹرانسمیشن ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ٹیلیفون لائن ناظرین اوپن ہیں اور یہ رابطے اسی طرح انداز سے رہنے چاہیے رابطے انداز سے چلتے رہنے چاہیے اور آپ کی کوز اسی انداز سے آتی رہنی چاہیے جس انداز سے آتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں ناظرین کہ کوئی ایک پیغام ایسا ضرور آئے کہ جو پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کا چھو جائے اور بتا جائے کہ صاحب رمضان میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم نے کیا کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس انداز سے جان کے حوالے سے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں مفتی صاحب آپ کو رانا باب کو دونوں کو دیکھ دیکھ کرتا ہوں ایک عجیب کیفیت ہے مفتی صاحب ایسا لگتا ہے کہ ایک جمع کل لائف, لائف ٹرانسمیشن میں ایسا لگتا ہے ہمارے وجود سے کوئی شہر جا رہی ہم, ہم جس تو مکمل طور پر آپ سے کلام کروائے اور آپ کی گو سنیں لیکن اس سے قبل کالر شامل کریں گے کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں سلم منی بول رہی ہوں ماشاء اللہ بابا صاحب کی سرزمین سے پہلی کال آپ پر تھوڑا سا اونچا بولیں گی جی. انکل میں نے آپ سے ایک بات بتانی تھی کہ آپ نے رمضان میں جو پروگرام کیے جو کچھ بتایا با... بہت اچھا تھا ہمیں بہت پسند آیا ہم تو ایسی ہیں کہ جب گھر بیٹھے آپ کے دین دن سیکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ دکھانے کا اور میں نے ایک بات کرنی تھی کہ جان جا رہا ہے ہم نے کیا پایا اللہ تعالی نے میری تو ایک دعا جو سنی ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ کیا ہے اللہ تعالی نے اتنا کرم شکر اللہ کا ہو گیا ہے کہ میرا بھائی اتکا بیٹھا تھا وہ نا صرف اور تلاوت کرنے کی وجہ سے اسے پولس پک لے گئی تھی اور نا اس کی جیل میں لے گئی تھی وہ پوچھنا تھا کہ وہ اس کا اتکاب تو نہیں ٹوٹ گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھا نہیں تو کہاں لے گئے تھے ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی نا وہ اسپیکر میں سلاوت وغیرہ کر رہے تھے وہ اتکا بیٹھے ہوئے تھے اور نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے ات میں بیٹھی ہوں میں بھی اپنے وائی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک گھنٹے میں مجھے وہ دعا تتا کرتی قبول کر لی کہ اللہ کا شکر ہے وہ ایک گھنٹے کے باہر گھنٹے کے بعد ہی باہر آ گیا تھا اللہ تعالی رمضان میں مجھے یہ ہٹا دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان جانے کا بہت غم ہے انکل مجھے تو اتنی خوشی تھی رمضان کی تو ہم نے تو کچھ بھی تیاری نہیں کی رمضان اس کے لیے بس رمضان کے محبتوں میں رہے گئے اور پورا مہینہ بھی چلا گیا اب ہم رمضان کو ہیں چاہیے <arbeit> اللہ کے اللہ تعالیٰ کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان میں جو بادشت کی اپنی بار گاہ میں کو بلند آئے بات یہ کسی کو نہیں پتا کس کی کون سی عبادت کو بولوں کسی کو نہیں پتا کس کا کون سا ہے انکل ہم آپ سے بہت سارا دین اسلام سیکھ رہے ہیں آپ نے پروگرامز جو بھی کیا ہے بہت امن خاندہ ہے الگ الگ قیامت کامیاب رکھے اور آپ پروگرام کرتے ہیں اللہ الگ آپ کی زندگی کو قیامت تک سلامت رکھے مجھے میرے دل سینکل یہی دعا نکل دیا گا میں آپ کے لیے یہی دعا کروں کہ کو کہ کام کرتے ہیں بس بیٹا دعا میرے لیے تو پوری ٹیم کے لیے کیا کروبار خرید وارسی صاحب اللہ پوری ٹیم کو لے کے چلتے ہیں بکر صدیق صاحب میں رانا صاحب ہیں مفتی سہیل رضاجدی صاحب ہیں مفتی اکمل صاحب ہیں تسلیم صابری صاحب ہیں مفتی عامر صاحب ہیں یہ اصل میں پوری ٹیم ہیں ہماری اور یہ تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں در اصل بہت اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے اندر تصنا نہیں ہے ان کے اندر بناوٹ نہیں ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں یہ ٹرانسمیشنز کے دو تین گھنٹے مانی نہیں رکھتے مانی یہ بات رکھتی ہے کہ جو ہم نے کیا ہے اگر اس کا رزلٹ آیا تو الحمد ہم سرخ ہوئے اللہ کے ہم سرخ ہیں تمام لوگوں کے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے یہ جو سرات ہیں رمضان جانے کا غم ہے تکلیف ہے دکھ ہے کیسے دیکھتے ہیں ان باتوں کو یہ بہت اچھے جذبات ہیں اور بہت پاکیزہ جذبات ہیں اور حدیث کما میں <تصفح> تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو ماہر رمضان المبارک کی آمد پہ خوشی کرے اس کے جانے پہ غم کرے تو اس کے لیے مفرت کی بشارت دی گئی <تصفح> ہے تو یہ جو ہماری بہن جنہوں نے کلام کیا اسی طرح اور بہت سارے ہمارے لاکھوں کروڑوں بہن بھائی جن کے دلوں میں یہ جذبات موجود ہیں وہ قابل صد مبارک ہیں <تصفح> اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کو سلامت رکھے اور ہماری بہن نے کوشچن جو کیا تھا احتکاف کے حوالے سے وہ احتکاف کے حوالے سے بہرحال شرح حکم تو یہی ہے کہ کسی وجہ سے بھی انسان اگر محتقب سے نکل جائے خواب مجبوری کی وجہ سے یا بلا مجبوری کے میرا احتکاب اس کا ٹوٹ جاتا ہے اس کی ایک زندگی قزا کرنے ہوتی ہے مفتی صاحب اب یہ ایک سوال ذہن میں پیسہ شروع ہو گیا جو مت المۃ الباخری خریقن آج جو چاند رات ہو جائے میں اس پہ کلام کروں گا کروں گا آپ سے کہ چاند رات کی کیا ہے ہم اس تجزب میں مبتلا ہیں اس پریشانی میں مبتلا ہیں اس مقمسے میں, میں ہیں ایک سوال ہے ذہن میں پتا نہیں یہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں جو سجدے ہم نے کی وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئی. جو تلاوت کی وہ, کی وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تراوی پڑی وہ قبول ہوئی روزے رکھے وہ رکھے وہ قبول, رکھے وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے ان تمام باتوں پہ آپ سے کلام کرواتے ہیں شاید. ناظرین بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں اپ ساتھ. ہم رہیں گے آپ. ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک, ایک بات خواتین وزرات جمع الوزاح کے موقع پہ افطار کی اسپیشل اس ٹرانسمیشن بلکہ ممکنہ آخری ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے جو جاتے ہوئے لمحات ہیں بس و میں آپ کو بتاؤں کہ کی کیا پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے اس کا اندازہ ہمیں بھی ہے کچھ گفتگو مفتی صاحب سے اور کچھ ان آپ کی کالس مفتی صاحب یہ فرمائیے جیسے میں بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ عبادات اتنی کی نماز تراوی روزہ قرآن پاک کی تلاوت تاجد میں اوچنا شہری افطار ساری باتیں باوجود اس کے عبادات پہ کیسے یقین ہو کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی دیکھا بھائی یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا اس میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور عموماً لوگوں کے دل میں یہ ڈاؤٹ آتے بھی ہیں مگر یہ اچھے لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹ آتے ہیں اچھا یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جن کے دلوں میں یہ خیال آتے ہیں کیونکہ عبادت احرار بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آزاد بندے جنہیں کہا گیا ہے ان کی شان یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی کوتا نہ ہو گئی ہو ہم سے کوئی کمی نہ ہو گئی ہم, ہو ہماری یہ عبادت ہمارے پہ منہ پہ نہ مار دی جائے تو یہ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ <سؤال> وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک کو طرح ان کی عبادتوں کو قبول فرماتا <سؤال> ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جنہوں نے ساری دنیا کو ساری امت کو ساری انسانیت کو عبادت کرنا سکھائی جن کی عبادت سب سے خالص ہے وہ فرماتے ہیں کہ رب ماں عرفنا کا حساب ماں عالمتی کا ہم نے تجھے ایسا نہیں پہچانا جس طرح کہ تیرے پہچاننے کا بات جاری رکھیں گے مفتی صاحب نانا صاحب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چل بسم اللہ رحمان رحیم <سؤال> مشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین بات چل رہی ہے اسی حوالے سے کہ اب بس آخری آخری ساتھیں ہمارے پاس ایک جمت البدا کا موقع ہے لوگ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ وادات قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی لوگ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور لوگ اسی سمجھنا چاہتے ہیں ناظرین کہ یہ رمضان کا واحد مہینہ ہے جس کے جانے پر اتنا دکھ اور اتنی تکلیف مسلمانوں کو ہوا کرتی ہے لیکن گیارہ مہینوں میں یہ دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے آپ بھی تلاش کریں ہم بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان آپ کی کالز ایوان میں شامل کریں گے مفتی صاحب کوئی مہینہ ایسا نہیں لیکن رمضان کا مہینہ واحد ایسا ہے کہ جس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جبھی ہمارے پاس سڑک جا رہا ہوتا ہے اس پہ کلام کرتے ہیں ایک کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں فرمائیے مجھے جی, ایک تو یہ جیسا کہ ٹاپک چل رہے ہیں آج کا ہو سکتا ہے کہ <متحدث> اور جتنی جتنی ہم نے عبادات کی جو کچھ کیا پتہ نہیں وہ بات گا میں قبول ہوا یا نہیں ہوا لیکن ہم نے یہ تھا کہ اسی کوشور کے لیے اور آج کے دن کا یہ ہے کہ کسرت سے بات کرنا چاہیے کام کرنا چاہ رہی تھی کہ ویسے تو افزر ہے درود ابراہیمی پڑھنا لیکن اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھو کچھ افید جاری رکھو تو کیا ہم پر سکتے ہیں جو کہ شارٹ ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال ہے السلام علیکم السلام جی جی کل بات کر رہے ہیں جی بات کر آپ کو تمام فنکون کو تمام کو تمام علیہ السلام کلام کو اور جو شخص اس وقت مدینہ شریف ہیں ان سب کو میرا بہت بہت سلام رمضان مبارک عید مبارک اور بس پھر دو لوگوں کے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر انکل آپ سے ایک بات کہنا تھی آپ لوگوں نے اپنے کیوں کا بہت اچھا کام کیا ماشاء سے آپ نے بہت محنت کی ہے اور خلیل انکل نے بہت محنت سے کام کیا ہے سے اور ان کو بہت اللہ ان کو بہت زیادہ دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور لگے الحمد للہ نبین اور خلیل اکل سے کہنا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گرو سے اللہ اپنے نبی کی اطاصر جنت تو دے دے گا لیکن ہمیں جنت سے کیوں ٹی وی ضرورت ہوگی ان گے ارے ارے ارے استفسر اللہ اس طرح کی بات نہیں کرتے بات یہ ہے کہ ہم جو مقصد ہے یہ تو یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس مشن کے تحت اس پیغام کے تحت اس درس کے تحت اس تعلیم کے تحت اس تربیت کے تحت اس فکر کے تحت شعور کے تحت اس علم کے تحت اس نظریے کے تحت جو ہے وہ آپ کو جنت کا راستہ دکھا لیکن جب جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے مفتی صاحب سے اس فکل ہم کروائیں گے کہ یہ تصور کیو ٹی وی کا بحرال کیا ہوگا آپ کا آپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب وہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک عجیب سی بات میں نے محسوس کی آپ نے بھی محسوس کی محسوس کرتی کہ یہ جاتا ہے تو ایک تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جن ویسے تو تمام مہینے اللہ تبارک تعالیٰ تعطی کے ہیں مگر یہ مہینہ خاص سرکار دوران صلی سر اللہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سرکار کی امت کا مہینہ ہے قوت نبی کے حدیث شریفہ کے الفاظ یہی ہیں اور اس مہینے میں مومن کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس کا سونا اس کا جاگنا اس کا کھانا اس کا پینا سب دفع سب عبادت بن جاتا ہے تو یہ جب انسان کو کسی چیز سے اتنی زیادہ پیار ملتا ہے کسی سے اتنا محبت ملتا ہے تو انسان چونکہ مانوس ہونے والا ہے ان کی اس میں پائی جاتی ہے تو وہ بھی اس سے انس کر جاتا ہے اچھا تو اب یہی وجہ ہے کہ پھر انسان جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے تو دوسری ایک بڑی وجہ یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے حریف مبارکا ہے مومنین جو ہے ان کے دل غمگین ہوتے ہیں اچھا ایک بات لگی جیسے کہ میں محسوس کرتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے وجود سے کوئی چیز نکل کے جا رہی ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ وجود کا ایک حصہ ہو گیا ہے رمضان مزار مزار مزار مزار مزار مزار مزار اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے وجود سے کسی نے, کسی نے کسی چیز کو جو ہے الگ کر دیا ہے مزار اب مزار آپ یہ ہی سوچتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ وجود سے دوبارہ جا کے ملے کہ نہ ملے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں جو فلسفائی یہ کیا ہے یہ تو دیکھے آنے کی طرف اشارہ گیا الگ گیا آپ کے بعدوں میں اس بات کی رمک نظر آتی ہے جبکہ کریم صلی اللہ وشاعد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے وہ تمنا کریں گے پورا, سا سا پورا رمضان سال رمضان اچھا بہن نے یہ کہا جیسا کہ اب یہ جمعہ کا ایک موقع ہے تو درود پاک کی کثرت جو ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے درود پاک اس وقت کون سا چونکہ سننے والے سو کروڑوں مسلمان ہیں ماشاء اور آپ کی ایک جمبش جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی زبان بھی سب ماشاءاللہ درود پاک لے آئے گی تو اس وقت اس موقع کی مناظمت سے درود ابراہیم پڑھنا چاہیے مختصر درود پڑھنا چاہیے دیکھنا نبی کریم صلی اللہ وسلم کی واضح حدیث کے اکثر والی فلاحی عمل جماعت ہے جمعے کے دن مجھ پر قصر سے, سے درود پڑو فرنا ہو ردو اریا وہ مجھ سے تیج آ جاتا ہے میں سنتا <سؤال> ہوں بارہ تو اس میں درود ابراہیم کی قید نہیں ہے بلکہ جو درود بھی آپ کو یاد ہے یا جس کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ پاتا دار ہے جس کو پڑھنا یعنی اس, اس کا مطلب مفتی صاحب یہ ہوا کہ حدیث میں یہ بھی تو ملتا ہے نا کہ صبح جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر جو ہے دور کی کسرت کرو مجھ پر مطلب یہ پیش کیا جاتا ہمارے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یعنی ابھی اگر جو پڑھنا ہوگا اس اساتوں میں اس کا اسی انداز سے درود پاک پیش ہوگا ناظرین آپ نے آپ بھی درود پاک کی کثرت کریں ہم بھی کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک خوشامز خواتین جمعت الوداع کے موقع پر اس طرح ٹرانسمیشن کے ساتھ محمد جنید, جنید اقبال حاضر ہے خدمت ہے دیکھیں جناب دنیا کی کس خطے سے کس کونے سے کس ملک سے اور کس شہر سے ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جلد بات کر رہے ہیں جی میں بالکل بات کر رہا ہوں بول رہی ہوں ارے ماشاء اللہ فرمائیے جی اینکر نے بات لی تھی کہ رمضان ہم سے جا رہے جدا ہو رہے بالکل جا رہا ہے ہم نے اس کی بالکل بھی نہیں کی گزار دیا ہم نے کوئی نئے کام بھی نہیں کیے اللہ کو راضی بھی نہیں کیا بس دعا کریں کہ اللہ باق ہمیں بخش دے اپنی احمد سے آمد. اور میں کوشچن تھا مفتی ابو بکر صاحب سے میرا کوششن تھا افطیق ابو بکر صاحب سے کہ اگر ہم لوگوں نے رمضان شروع کوئی نیک کام نہیں کیا فرض کیا ہم نے غفل میں گزار دیا نمازی بڑی ازے رکھے قرآن پاک پڑا لیکن اگر ہم نے نیکی کیا کی جیسے کرنے کا حق تھا تو کیا بوزے اللہ تباک ہمیں اس دن میں جو آج کی رات ہے انعام دینے کی رات ہے اللہ باق ہمیں اس میں انعام دے, دے دے گا ہمیں بخش دے گا کہ ہم سے مانگیں گے رو رو کر دو اللہ کرم کرے بے شک اللہ کرم کرے گا اور اللہ کا کام ہے کرم کرنا سنے سیکیورٹی بہت پیارا ہے ماشاء اور آپ دونوں کمپنیز بہت اچھی لگتی ہوں آپ بھی اور بہت اچھے لگتے ہیں اور جو کل کی محفل تھی الحمد للہ رب میں پوری دیکھی بہت پیاری محفلٹی سے بہت اس کے الفاظ بالکل بھی نہیں جو اتنا پیارا میں نے نعت پر اتنی بار میں دعا کی کہ بس الفاظ نہیں میرے پاس اور میں کہتی ہوں کہ میں کے ساتھ بہت سنسئر ہوں میں کہتی کہ تمام دنیا کو ہے نا بس کیو ٹی کا دیوانہ بنا دوں اچھا ارے بات یہ ہے کہ کیو ٹی وی نے سب کو دیوانہ بنا دیا ہے اور اب یہ ہے کہ یہ دیوانگی دیکھیں کس جگہ پہ پہنچتی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور بے شک یہ دیوانگی اس لیے بھی یہ ناظرین کہ کیوں ٹی وی نے جو دیوانہ بنا کے رکھا ہے پوری دنیا میں لوگوں کو یہ دیوانگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان پلیٹ فارمز پر ان ایوانوں میں ان جگہوں پر ان پروگرامز میں دیوانہ وار لیا جاتا ہے تو جہاں دیوانے دیوانوں کا نام دیوانہ وار لیا کرتے ہیں تو وہاں دیوانگی ناظرین نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا رانا صاحب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بسم اللہ السلۃ و السلام کا یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ It is. ہاں کچھ پروگرام پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کالوں کو شامل کرتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے میں ایک اناؤنسمنٹ کروں کہ عید الفطر کی نماز با جماعت انشاءاللہ اللہ آپ امام میں ادا کریں گے جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی اور جامع کلوت پہ جو مسجد ہے اس کے حوالے سے میں آپ کی ابھی وضاحت آپ کو رتا ہوں عالم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ مسجد ہے وہاں پر جو ہے وہ ادا ہوگی اور مفتی سہیل ابھی صاحب کی امامت میں انشاءاللہ اب اللہ بٹن وہاں سے کیو ٹی وی نے اپنا رنگ کا اتنا رنگ واقعی لوگوں کو کچھ دیا ہے اور لوگوں کی تمنا ہی ہو گئی کہ جنت میں وی ہوگا یا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اس بات کو کیا کہتا ہے آپ نے بہت اچھے آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی تھی کہ کیو ٹی وی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے اور جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ذریعے کی حاجت نہیں رہے گی بالکل ٹھیک ہے لیکن اس بات میں مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آئی हुँ. کہ حضرت علامہ جے مصری رحمت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ فکا ہے وہ کہ جنت میں بھی ان کی ضرورت پیش آئے گی اچھا ہاں so, کیونکہ اللہ تبار تعالیٰ کی رحمت اتنی بے شمار ہے اتنے جائیں لوگ اب سوچیں گے اب کیا مانگیں تو پھر وہ فوکا ہے فکا ہے اچھا مشورہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سیان جنت میں بھی ہوں گے ماشاءاللہ مطلب اسی انداز سے اپنی اپنی مسلطوں پہ اپنی اپنی سیٹ پہ موجود ہوں گے نعمت مطلب ہے آپ کی ضرورت ماشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں پڑے گی اللہ تعالیٰ اچھا بات یہ ہے کہ اب دیکھیے جس طریقے سے وقت سمٹ رہا ہے اور ہم اب استعار کی جانب بڑھ رہے ہیں بہت سے سوالات ناظرین ہمارے ذہنوں میں ہیں اس پہ کام کریں گے ان شاء اللہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے کیا آپ سے ایک, مختصر کے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال ممکنہ آخری افطار کی ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہے جمت الواع کا موقع ہے ناظرین اور جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں سفار کی تصویر کریں اور اللہ سے بس اس کی رضا مانگیں کیونکہ اب وقت جو ہے بہت کم رہ گیا ہے اب مہلت عمل رمضان کے حوالے سے بہت کم رہ گئی ہے اب بس ہمارے پاس کچھ گھڑیاں موجود ہیں کچھ گھنٹے موجود ہیں اور وہ بھی اب ہمارے ہاتھ سے جانے ہی کو ہیں دیکھیں جناب اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب شامر جی صحیح سفر جنیش بھائی پہلے کے تمام اسٹاف کو اور سننے دیکھنے والوں کو سلام پیش کروں گا طور پہ آپ کو مفتی علام کو ابو صاحب بیان ہے تفصیل ہے بہت اچھے ہیں بہت شکریہ دوسرا, دوسرا یہ سننے والوں کو میں کہنا چاہوں خاص طور پر مکہ مدینے میں جو بھی خاص طور صاحب کو آپ کو پورے عملے کو خلیل کو اپنی دعاؤں میں یاد اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا رجا بھائی جن بھائی شہبان رمضان آئے رمضان کے پہلے آشر میں ایک اتنا بڑا سانپ جو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کل آپ کے منہ سے کال آئی تھی اپنے والد کے شراب کا کہا تھا آپ نے سب بائن کیا بالکل بالکل ایک شروع میں پہلے آشر میں شراب کے حالت میں کچھ چالیس افراد چالیس افراد جس میں ایٹی پرسینٹ جنت بھائی So. جو भी روزے, भी روزے کی حالت میں اتنی شرمناک بات ہے ہمارے لیے کہ جو ہم نیکی میں جو کام جو ٹائم میں گزارنا چاہیے وہ اب ان کی جنٹ پہ کیا اثرت کیا قبر کیا اثر ہوگا بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کے اور یہ سوچ کے آپ کہاں سے بات کر رہے میں بات کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ یہ ساری صورت حال تو بہرحال ہمارے سامنے رہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب رمضان ہم سے بچھل ہے تو ہم نے کیا اس کا قدا کیا کہ نہیں کیا نہیں جب جو حق تھا ہم کچھ نہیں کر سکے رمضان کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں ہو سکا ہم سے ہم کوشش کی کہ ہم روزے روزے رکھے نمازیں پڑھی لیکن جو حق ہمیں ادا کرنا چاہیے جو ہمارے نبی نے جو ادا کیا وہ ہم بالکل بھی ادا نہیں کر سکے تو شاید قیامت تک ہم وہ ادا کر بھی نہیں پائیں گے اجلاس چاہنے پر بھی اب کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ نے اگلے سال اگر بس صاحب یہی یہ تو بات, دیکھ دیکھ بات دیکھ ہے سی صاحب بہت شکریہ آپ نے میں کال کی نظر یہی تو جملے ہیں ہم مسلمان اصل میں دیکھیں سی صاحب نے ماشاء اللہ بہت پیاری بات کی ان کی مطلب ننیت پہ شک ہے ان کی اخلاص پہ شک ہے لیکن پرابلم ان کیا کہنا چاہیے معاشرے میں رہنے والوں کا یہی ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نکسٹ ٹائم ہمیں موقع ملے گا ہم کر کے دکھائیں گے نیکسٹ ٹائم ہمیں موقع دیا جائے گا ہم کر کے دکھائیں گے نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس رمضان آئے گا ہم عبادت کریں گے نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا ہم یہ کریں گے نیکسٹ ٹائم کرم ہوگا تو ہم وہ کریں گے یعنی یہ ساری باتیں ہم نیکسٹ ٹائم پہ چھوڑ دیا کرتے ہیں بات یہ کہ مین ٹائم جو ہم نے کیا ناظرین وہ کیا کیا وہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس پر کلام کرنا ہے مفتی صاحب ایک بات وہی آ گئی کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا اور ایک بات یہ رہی کہ جب اب جب رمضان آئے گا تم دکھائیں گے کیا زندگی اتنی وفا کر سکتی ہے دیکھیں سید نور فاروق رب الدی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو زندگی کے پوری سانس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اس پتوقے پہ آئندہ کریں گے بہرحال یہ کہ پچھلے پہ ندامت ضرور ظاہر کی جائے اگر پیچھے کمی رہ گئی ہے لیکن یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو یہ شعور عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی عبادتوں میں نقص محسوس کرتے ہیں حال بتا وہ حضرات جنہوں نے واقعی عبادتیں نہیں کی ہیں تو ان, تو ان, کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے Yeah. کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے آمین فرمایا تھا جبریل نے دعا کی تھی کہ ہلاک ہوا وہ شخص, شخص کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے یہ کر کے اپنی مقررت نہیں کروائی اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی تو اس پر واقعی خوف کرنا چاہیے خوف خلاص خلاص دی کہی بھی ہونا چاہی چاہیے اور اس خوف کے حوالے سے سوچنا بھی چاہیے ہم رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقبے کے بعد سارے جہاں سے ہم of us. اس ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت بس اب آپ افطار کی جانب جائیے جمت الواح کا موقع ہے اللہ سے دعا کریں کہ جمت الوداع کے صدقہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے ممکن ہے آج یہ آخری روزہ ہو لیکن ہم ابھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ بس افطار کے فوراً بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اور اس کے بعد استغوار عید کے پروگرام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی للت الجائزہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی کہ جو پورے مہینے میں اللہ تعالی نے تقسیم کیا ہے اس کے برابر ناظرین ممکنہ آج کی للت الجائزہ کے حوالے سے تقسیم ہوگا افطار ٹائم کا ممکنہ آخری پروگرام ہو ناظرین یاد رہے کہ اس پروگرام میں ہم نے بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے جس پہ میں کلام انشاءاللہ اللہ آپ سے کروں گا افطار کے فورن بعد آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے افتار کے بعد لیکن اس سے قبل الوداع ماہ رمضان الوداع آئیے مل کے دنیا کے تمام مسلمان پڑھتے ہیں اور اس پیارے سے کریم رمضان کو اپنی چاہتوں میں اپنی محبتوں میں الوداع کہتے ہیں جی <تصفيق> ملیں گے جو, جو ہم زندگا in mm -hmm. mm -hmm.